السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنب بسنته الیوم الدین و بعد معزز ومكرم ناظرین ومشاهدین ومشاهدات قیامت کی نشانیوں پر نیا سلسلہ شروع کیا گیا تھا چھوٹی نشانیوں کا ذکر بھی شروع کر دیا گیا تھا جن میں سے دو نشانیاں اس سے پہلے یا چار نشانیاں تین تی نشانیاں اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں آج چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے ہمارا تیسرا درس ہے جس میں انشاءاللہ دو مزید نشانیوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے چھوٹی نشانی نمبر چار کثرت موت یعنی موت کا کثرت سے واقع ہونا او بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے چھ نشانیوں کو شمار کرو انہیں میں سے آپ نے فرمایا تھا میری موت بیت المقدس کی فتح پھر کثیروقوع موت جس میں جو تم بکریوں میں قواس نامی بیماری کے طریقے سے پھیل جائے گی قواس ایک بیماری ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے بکریوں کو اور پھر ان کی ناک سے رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے جس سے ان کی اچانک موتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کثیر تعداد میں بکریاں مرنا شروع کر دیتی ہیں یہ بیماری بکریوں کے اندر ہوتی ہے جیسے کبھی کبھی مرغیوں کے اندر بیماری آتی ہے تو کثرت سے جاڑے میں سردی میں مرغیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں اس طریقے سے ایک بیماری ہے قواس نامی یا وقاس نامی جو بکریوں کے اندر آتی ہے اور اس طریقے سے جو بکریاں ہوتی ہیں وہ کثرت سے مرنا شروع ہو جاتی ہیں تو مانوی نے فرمایا تھا کہ کثرت سے موت واقع ہوگی یہ ایسی نشانی ہے جو اس سے پہلے بھی کئی بار واقع ہو چکی ہے وبائی بیماری کی بنا پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کثرت سے موت ہوتی ہے عمر فاروق عضی اللہ حسینوں کے دور خلافت میں بیت المقدس کے فتح کے بعد سن اٹھارہ ہجری کے اندر امواس میں تعاون آیا ہوا تھا امواس یہ فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ایک قصبے کا نام یا ایک شہر کا نام ہے جہاں پر یہ بیماری آئی تھی تعاون کی جس میں ایک عام اندازے کے مطابق پچیس ہزار لوگوں کی جانے گئی تھی اس میں بڑے بڑے صحاب کرام بھی وفات پا گئے تھے جن میں معاد بن جبل امین امت عبیدہ عامر بن جراح شریح بن حسنہ بن حسنا فضل بن عباس بن عبد المطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور ان کے علاوہ اور بڑے بڑے صحاب کرام کی وفات ہو گئی تھی اس بیماری کے اندر تعاون کے اندر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر یہ تعاون نامی بیماری تعاون آیا تھا تو وبائی بیماریوں کے اندر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کثرت سے لوگوں کی وفاتیں ہو جاتی ہیں اور یعنی کافی بیماریاں وبائی بیماریاں لوگوں کے اندر پھیلی ہیں یہاں تک کہ ایسی بھی بیماریاں آ گئی تھیں کہ کھانے کعبہ کو بھی حج کو بھی بند کرنا پڑا کثرت سے بیماری پھیلنے کی وجہ سے اور موت ہونے کی وجہ سے تو ہمانوی کی پیشینگوئی تھی اور یہ پیشگوئی آپ کی ثابت بھی ہوئی ہے اور وقتاً فوقتاً ثابت بھی ہوتی رہتی ہے ابھی دیکھیے کرونا وائرس جو ایک وبائی بیماری ہے یہ تعاون تو نہیں ہے لیکن ایک وبائی بیماری ہے ہر تعاون وبائی بیماری ہے لیکن ہر وبائی بیماری تعاون نہیں ہوتا ہمارے بھی حدیث تعاون مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں آئے گا جبکہ یہ بیماری مکہ اور مدینہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تعاون نہیں ایک وبائی بیماری ہے اور وبائی بیماریوں کے اندر کثرت سے موت ہوتی ہے تقریباً پچاس لاکھ لوگ وفات پا چکے ہیں یا مر چکے ہیں اس کرونا وائرس یا کرونا کی بیماری میں تو یہ بھی ایک طرح کی وبائی بیماری ہے تو وبائی بیماریاں آتی رہتی ہیں تعاون بھی آتا رہتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کی وفاتیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی جو پوری ہوئی اور پوری ہوتی رہتی ہے اس طریقے سے نمبر پانچ مال و دولت کی کثرت اور امن و امان کا عام ہونا یہ بھی مانبی کی پیشنگوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کافی مال ہوگا لوگوں کے پاس اور امن و امان بھی بہت زیادہ ہوگا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے اس وقت رہزنی عام تھی راستے پر امن نہیں تھے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے قطرے عام ہوتا تھا اور اس طریقے سے لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں تھیں اور فقر و فاقہ بھی تھا مال و دولت کی کثرت نہیں تھی بہت کم مال تھا لوگوں کے پاس فقر و فاقہ زیادہ تھا اس وقت آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی اور امن و امان بھی بہت زیادہ ہوگی اور مال و دولت کی کثرت اس قدر ہوگی کہ ایک فقیر کو بہت سارے دینار دیے جائیں گے پھر بھی اسے کم سمجھ کر کے اس سے منہ موڑ لے گا اور جو صاحب مال ہوگا وہ ایک ماہ تک زکوٰۃ لے کر پھرے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور بن ماری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آپ کے سامنے سے پہلے پیش کی گئی تھی اس میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ مال کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی اس طریقے سے ابو حیا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مال کی کثرت اور فراوانی اتنی زیادہ ہوگی کہ صاحب مال کو فکر لاحق رہے گا کہ زکوۃ کون لے گا اور جب وہ کسی کو زکوٰۃ دے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت اس لیے آپ دیکھیں اس وقت مال کی بہت زیادہ بہتات ہے آپ آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے دیکھیے پہلے مال کم تھا پیسہ کم تھا اور چیزوں کی قیمت بھی کم ہوا کرتی تھی اب چیزوں کی قیمت زیادہ ہو گئی تو انسان کے پاس مال بھی زیادہ ہو گیا پہلے ہزار روپیہ بہت ہوا کرتا تھا دس ہزار بہت ہو جائے کرتا تھا اب تو سات سو روپیہ کلو میں ایک بکرے کا کلو گوشت ملتا ہے یہ صورت حال پہنچ چکی ہے تو مال کی کثرت دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور مال لوگوں کے درمیان زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ایم بھی کی کی پیشینگوئی ہے جو پوری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ادیب بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے سے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور اس نے فاقہ کشی کی شکایت کی ایک دوسرا آدمی آیا اس نے راستے کی بدمنی کی شکایت کی ایک نے کہا کہ بہت فاقہ ہے مال نہیں ہے بھوکے رہنا پڑتا ہے فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پڑتی ہے لوگ پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے سوتے تھے یا رہتے تھے یعنی اس قدر مال کی قلت تھی اور مال لوگوں کے پاس نہیں تھا تو کسی نے ایک آدمی نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو ایک دوسرے آدمی نے بدمنی کی شکایت کی کہ راستہ پر امن نہیں ہے قافلوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں مال لوٹ لیتے ہیں مسافر جو کہیں جگہ جاتا ہے سفر کا سامان لے کر کے کھانا پینا لے کر کے لوگ لوٹ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے قتل بھی کر دیتے ہیں تو مال بھی لوٹ لیا جاتا ہے اور فقر و فاقہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ راستہ بھی پرامن نہیں ہے تو اس طرح کی شکایت ہمارے نبی سے کی گئی تو ہمارے نبی نے فرمایا اے اے عدی کیا تم نے حیرا شہر دیکھا ہے ہیرا شہر یہ یمن کے اندر واقع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیکن میں اسے جانتا ہوں نہیں میں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ ایک شہر ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے تو ہمارے نے فرمایا اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرا سے اکیلے جائے گی بیت اللہ کا طواف کرے گی اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا عدی بن حاتم سے ہمارے بھی نے فرمایا تو عدی فرماتے رضی اللہ عنہ ہوں, کہ میں نے دل میں کہا کہ طوع قبیلے طوی کے جو چور اور رہزن ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں, فساد, شہروں کو شر و فساد میں بدل دیا ہے اور قتل عام کر رکھا ہے یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے ہمارے بھی نے پیشین گوئی فرمائی تو میرے دل کے اندر بات آئی کہ جو رہزن لوگ ہیں آفلوں کو لوٹنے والے جو لوگ موجود یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے پھر آپ نے فرمایا اگر تمہیں لمبی زندگی پائی تو کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے میں نے کہا کسرا بن ہرمز یعنی فارس کے جو حکمرہ ہوتے تھے ان کو کسرا کہا جاتا تھا آپ نے فرمایا ہاں پھر ہمارے بی نے کیا فرمایا اور اگر تمہیں لمبی زندگی ملی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص سونے چاندی سے ہتھیلی بھر کر صدقہ نکالے گا مسکین کی تلاش میں رہے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا تو دونوں نشانیوں کے بارے میں فرمایا ایک تو مال کی کثرت اور دوسرے راستے کا پرامن ہو جانا عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حیرا سے ایک عورت بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا توحید کی برکت یہ اسلام کی برکت کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے دلوں کے اندر توحید آئی اللہ کا خوف آیا راستے پر امن ہو گئے یہی آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کا بھی یہی حال تھا پہلے کہ یہاں پر قافلوں کو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے اور قتل بھی کر دیتے تھے راستہ پر امن نہیں ہوتا تھا لوگ حج کرنے جاتے تھے تو یہ سمجھ کر جاتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے یہ صورت حال ہو گئی تھی مال کی قلت تھی فقر و فاقہ تھا لوگ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے حج ایک عبادت ہے لیکن اس عبادت کے تقدس کا بھی لوگ خیال نہیں رکھتے تھے یہ ڈاکو اور یہ رہزن لوگ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور مال لے لیا کرتے تھے قدر کر دیا کرتے تھے یہ صورت حال تھی چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چیزوں کے لئے لیکن جب مبلکت سعودی عرب کی حکومت آئی ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بڑے عادل اور منصف حکمراں گزرے معاہد جب ان کو اللہ حرب العالمین نے اس پوری زمین پر حکومت اور سلطنت نصیب فرمائی تو آپ دیکھیں کس قدر امن و امان ہو گیا کس قدر امن و امان ہو گیا آج آج الحمدللہ پورے سعودی عرب کے اندر کئی راستہ پورا امن ہے آدمی اکیلے سفر کرتا ہے عورت اکیلے کہیں جانا چاہے جا سکتی ہے کسی طرح کا اسے کوئی خوف لائق نہیں ہوتا الحمدللہ یہ توحید کی برکت ہے سنت کی برکت ہے تو کیونکہ توحید اس مملک سعودی عرب کی بنیاد ہے اساس ہے اسی پر یہ حکومت قائم ہے توحید کی خاطر حکومت قائم کی گئی ہے ملک عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اگر یہ حکومت ہمارے لیے لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے تو اللہ تعالی تو اس حکومت میں ہماری مدد فرما اور اگر یہ برکت اور ان کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں ہے تو اللہ تعالی تو مجھ سے اس حکومت کو چھین لے نے بڑے عادل اور منصف بادشاہ خلیفہ گزرے بادشاہ گزرے ہیں حکمرہ امام ملک عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے انہیں کے دور کے اندر الحمد للہ امان قائم ہو گیا تھا اب دن ب دن امن امان بڑھتا جا رہا الحمد للہ پورے سعودی عرب کے اندر آپ لاکھوں ریاض لے کر کے چلیے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے ملکوں کے اندر دس بیس ہزار روپئے لے کے لئے لوگ جان لے لیتے ہیں یہاں الحمد للہ کس قدر امن امان نہ ڈکیتی نہ رہزنی نہ چوری نہ زنا نہ قتل عام نہ قتل نہ کوئی چیز الحمد للہ یہ توحید اور سنت کی برکت ہے یہاں بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دن سے اس کو توحید سکھائی جاتی پی ایچ ڈی تک توحید کے کلاسیں ہوتی رہتی ہیں اور توحید لوگوں کو بتائی جاتی ہے الحمد اور ان کے دل و دماغ میں توحید اس طریقے سے نس بس جاتی ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے ایسے توحید گردش کرتی الحمد الحمدللہ اللہ کا اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے یہ امن و امان مال کی برکت مال کی کثرت اور یہ آپ دیکھیں کس قدر اللہ نے پورے دھیانے کھول دی ہے مولتے سعودی عرب کے لیے برکات ہم آسمان و زمین کے خزانے کھول دیں گے ان کے لئے اگر یہ ایمان لے آئیں اور تخوا اختیار کر لیں الحمدللہ اس کی اگر سچی تعبیر آپ کو دیکھنا ہو تو مملکت سعودی عرب کو دیکھیے اس دور میں الحمدللہ اس سے پہلے بھی یہ چیز ہوئی ہے الحمدللہ جب لوگوں نے توحید کو قائم کیا سنت کو قائم کیا تو اللہ رب الامین نے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرے گا اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ کی توحید اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا الحمد ان کے پاس جو ہے ٹیکنالوجی ان کے پاس یعنی کس قدر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر الحمد مملکت سعودی عرب کا شمار ہوتا جی الحمد کس قدر دانشمندی کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے لوگ عدل انصاب کے ساتھ پیش آتے ہیں ابھی کرونا کا معاملہ لے الحمد اس اس طریقے سے انہوں نے اس کا علاج کیا معاملہ کیا کہ الحمد کہیں کوئی ہنگامہ نہیں شور نہیں اور اس طریقے سب کے لیے بیڈ سب کے لیے علاج نہ ویکسین کی کمی نہ آکسیجن کی کمی نہ کسی اور چیز کی کمی الحمدللہ سب کا پھر علاج کیا شاہی علاج کیا اور اس طریقے سے مہمانوں کے طریقے سے ویکسین لوگوں کو دیا اپنے ہو اس دھرتی یہاں پر جو بھی رہتا مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سعودی ہو غیر سعودی ہو سب کے ساتھ الحمدللہ للہ عدالص کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا تو الحمدللہ جو اللہ کی توحید کو قائم رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے اور اللہ عرب عموماً اس کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے کھول دیتا ہے الحمد للہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کا اللہ کا شکر احسان تو الحمد عدی رضی اللہ عنہ فرماتے کی میں نے چیز دیکھی کہ حیرا سے آتی تھی عورت حج کرنے کے لیے طواف کرنے کے لیے اور اسے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا راستہ پور امن ہو گیا توحید کی برکت کی وجہ سے ایمان کی برکت کی وجہ سے اسلام کی برکت کی وجہ سے الحمد پھر وہ کہتے ہیں اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمس کے خزانے فتح کیے یعنی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس جنگ کے اندر شریک تھے اس غزے کے اندر جس میں فارس کو شکست ہوئی اور اس طریقے سے اس کے کنگن ملے اور اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی پھر کہتے ہیں اور اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو وہ بھی دیکھ لوگے جس کی پیشن گوئی نبی نے فرمائی ہے کہ ایک آدمی ہتھیلی بھر کر سونا چاندی نکالے گا اور کوئی لینے والا نہیں رہے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ علامت کئی دور میں واقع ہو چکی ہے عثمان اللہ عنہ کے دور خلافت میں کثرت فتوحات سے علامت ظاہر ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں بھی پیشین گوئی ثابت ہو چکی ہے انہوں نے لوگوں کو غنی کر دیا تھا اور یہ علامت مستقبل میں بھی شاید اسے اس اور واضح طور پر جو ہے کا نام ہے واقع ہو خاص طور سے امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں مال و دولت کی حد سے زیادہ فراوانی ہوگی بہت زیادہ امن و امان ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں اس طریقے سے ملک سعودی عرب کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ الحمد یہاں پر ہر طرح کے امن و امان مال کی کثرت اور فراوانی بلکہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی خیر کا کام ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے مدارس کی تعمیر مساجد کی تعمیر یتیموں کی کفالت بیواؤں کی کفالت اور صدقات اور خیرات وغیرہ عام کرنا الحمد للہ سعودی عرب کے لوگ پیش پیش ہیں الحمدللہ للہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جا کر کے دیکھے یورپ افریقہ اور بر صغیر اور اس طریقے سے امریکہ اور جہاں بھی آپ جا کر دیکھیں گے الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے وہاں دعوتی مراکز قائم کیے اسلامک سینٹروں کا قیام کیا اور مساجد اور مزالس کی تعمیر کی الحمدللہ اور اس طریقے سے اپنے دعات پوری دنیا کے اندر انہوں نے بھیجے اور اس طریقے سے توحید کی شمع جلائیں اور توحید کو دنیا کے اندر عام کیا سنت کو انہوں نے دنیا کے اندر عام کیا سب کی دعاؤں کی برکت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ان کے سب دشمن ہیں لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ حکومت قائم ہے اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ حکومت قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی دن بدن ترقی کرتی رہے گی الحمدللہ تو یہ جو نشانیاں ہیں مال دولت کی کسرت اور امن و امان کا قائم ہونا یہ الحمدللہ للہ نشانیاں اس سے پہلے بھی پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی رہی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اور کثرت سے یہ نشانی پوری ہوگی اور اس وقت اور زیادہ امن و امان ہوگا مال و دولت کی اور زیادہ کثرت ہوگی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر قائم رکھے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے امیر رب العالمین انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید نشانی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جزاکم اللہ خیر و اللہ عبین محمد ولا علیہ وصحبین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ